کسان نوا کے متعلق میں نے سابقہ دھرش میں ارض کیا تھا کہ وہ حق کو باطل کی کشمکش جس کا سلسلہ اعتراض صدر سنوسلام سے شروع ہوا نبی اقم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ کر وہ یوں کہیے کہ آخری مراحل میں داخل ہوا اور حضور کی خود زندگی میں وہ تیئیس سادہ زندگی نبوت تھی اس میں بھی یہ صرف آخری ادوار میں یوں نظر آتا ہے کہ یہ آخری جو صورتیں ہیں پرانے شہری بالخصوص انتیسویں اور انتیسویں اور تیسویں پارے کی تو یہ اس کشمکش کے جو آخری مراحل تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان سے مقابل تھی اور اسی کے لیے پہلے میں نے کہا کہ یہ تیسویں پارے آخری پارے کی جو یا تھا کہ یہ نبا عظیم جو ہے یہ وہ انقلاب عظیم ہے جو علیہ اور حضور کے روپار کے ہاتھوں برپا ہونے والا تھا آ, اس کے متعلق ویسے تو تقسیم میں نے کیا تھا ایک لفظ نبع جو ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے عربی زبان کے رو سے دو مادے ہیں آپ کو اب معلوم ہے کہ عربی زبان تو چلتی ہی مادوں کے سلسلے ہے یوں سمجھیے یہ پودوں کی جڑیں جیسے ہوتی ہیں ایک تو ہے نون بے اور حمزہ اور ایک ہے نون بے اور واو نون بے اور حمزہ جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں خبر اور اسی سے جو لفظ نبی بنا اس کے معنی خبریں دینے والا یہودیوں کے حیثل میں ایک منصب تھا روہت تھا ایک اور وہ قسمت کے حال بتایا کرتا تھا پیش گوئیاں کیا کرتا تھا خبریں دیا کرتا تھا تو اس کا مقام بہت بلند تھا قسمت کا حال بتانے والا اس کا مقام بلند ہوتا ہے تو اس کو نبی کہا کرتے تھے وہ کیش گوئیاں کرنے والا اس کا ترجمہ ہوا اس کا ترجمہ جب انگریزی زبان میں ہمارے ہاں ہوا تو نبی کو پروفیٹ کہنے لگے اور نبوت کو پروفیسی تو پروفیسی تو آپ جانتے ہیں پیشنگوئی کو کہتے ہیں تو پروفیٹ پیشین گوئیاں کرنے والا اس کا منصوب یہ آ گیا پرانے کریم نے یہ جو لفظ اپنے یہاں استعمال کیا ہے یہ نون دیو کے مادہ سے ہے اس کے معنی ہوتا ہے مقام بلند پر کھڑا ہونے والا اور یہ عیب چیز ہے صرف ایک لفظ سے ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ مقام لبوت کیا ہے اور منصوبے لبوت کیا ہے اور اس کی عملی تشریح تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا پہلا پیغام قریش مقام نے پیش کیا ہے تو اس کا انداز اب دیکھیے کس طرح سے جسے جس میں حملے رسول صلی اللہ صلی علیہ وسلم وضاحت کر جاتا ہے قرآن کے ان نقاب کی آپ نے ایک پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے ان کو آواز دیوک آپ امین کے اعتبار سے مشہور مقبول سے ان کی آواز کے اوپر یہ قرع بھاگے ہوئے وہاں چلے آئے کہ ایک امین کی آواز ہے معلوم نہیں وہ کیا کہنا چاہتا ہے تو سے پہلے ہی یہ مقام تو بہرحال وہ آئے تو آپ نے یہ فرمایا کہ اگر میں تم لوگوں سے کہوں کہ اس پہاڑی کی دوسری طرف ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے اور تم तुम ہو جاؤ گے تو کہو تم میری بات مانو گے تسلیم کرو گے اسے کہ میں ٹھیک کہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تسلیم کریں گے ایک تو یہی بات تھی کہ اروش, امین و صدیق تو تھے کہا اس لیے کہ آپ اس مقام پہ ہیں جہاں سے آپ دوسری طرف بھی دیکھ سکتے ہیں اور ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہم اس مقام پہ ہیں جہاں ہم صرف اس طرف دیکھ سکتے ہیں دوسری طرف نہیں دیکھ سکتے تو نبی وہ ہے اس مقام بلند سے وہ کھڑا ہوتا ہے جہاں ایک طرف وہ عالم امر کے متعلق معلومات معلوماتی کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے اور پھر ان کو وہ کنوے کرتا ہے عالم خلق کی طرف اس اعتبار سے یہ پہاڑی کی یہ سنت ہو گئی تو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے پہلے ہی پیغام میں نبوت کے معنی ہی کر کے رکھ ہے وہ ہمارے یہاں نبوت پیش کرنے والا یا پروفٹ نہیں ہوتا لیکن ہماری بد قسمتی جتنے ترجمے آپ دیں گے انگریزی زبان کے قرآن کریم کے نبوت کو پرافٹ نبی کو پروفٹ نبوت کو پروفیسن پروفٹ محمد پرافٹ محمد حارے کی صلی اللہ علیہ وسلم حارے کی دکان پہ آپ سنیں گے کوئی نہیں یہ سوچتا کہ یہ یہ ہم کس چیز کا ترجمہ کر رہے ہیں ہم تو یہودیوں کے نبی کا یہ ترجمہ کر رہے تھے یہ تو مقامی اور ہے اس مقام کے لیے تو بہرحال میں نے جب سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رقم کیا تو میں نے اس کا نام میراج انسانیت رکھا تھا بلند ترین مقام میرے ذہن میں یہی آتا تھا ساگر کے حضور کا مقام تو اس سے بھی بہت بلند رکھے گی بہرحال پرانے کریم قرآن کی روح سے جہاں نبی نسل نبی کے متعلق لے کر گا تو وہ پروفٹ نہیں ہوگا پروفٹ ہی کرنے والا نہیں ہوگا تیشین کرنے والا نہیں ہوگا <laughs> بلکہ وہ انسانیت کے مقام میں دُلند پہ کھڑے ہونے والا ہوگا یہ پروسیس پیشین گوئیں ہی تو ہیں جس نے مرزا ادارہ میں جیسے نبی بنا کر رکھ دیا اور اپنی نبوت کا سارا مزاحی پیچین گز رکھ رہا ہے دیکھیے یہ پیشین گوئی پوری ہوئی وہ پشین گئی پوری ہوئی سبھی کے پیشین گوئیں یہی ہوتی ہیں کہ زلزلہ آئے گا طوفان آئے گا سناب آئے گا سارے ادھیرو کم کرنے والا لیکن مدار ہے نبوت کا چین گولیوں پر کہاں سے یہ بات آئی وہی پروسیس ہی جو تھی اور بات آگے چلی گئی اس نے تو ساتھ اپنے لیے نبوت کا دعویٰ کیا باطل جو تھا آپ کے ہاں جتنے یہ بڑے بڑے عورتیں کان ہیں ان کی قیامات میں باقی یہی ہے کہ وہ سال آنے والے حالات کا پورا بتا دیتے ہیں قسمت کا حال بتا دیتے ہیں غیب کی خبر بتا دیتے ہیں تو پروفیسی تو وہاں سے چلی آ رہی ہاں. یہ پروسیسی کا سوال نہیں اگر وہ چیز ایسی ہے مستقبل کی جس کا علم انسانی ذرائع علم کی روح سے حاصل نہیں کیا جا سکتا تو وہ علم غیب ہے وہ خدا کے سماج کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا یہ تھی بارہ نبا لبی یہ نبا جو ہے یہ نون بے حمزہ سے ہے اس کے معنی ہے خبر انتنابی خبر جو تھی اور تو اس کے مطابق یہ بات چلی آ رہی تھی کہ یہ یہ کٹمکا سب آخری دور میں داخل ہو گئی پرانے کریم کا یہ انداز مسلسل چلا آ رہا ہے جہاں وہ اس قسم کا دعویٰ کرتا ہے کہ تمہاری غلط روش قانون مقافات عمل کی روح سے اس قسم کے تقریبی نتائج پیدا کرے گی یہ دعوی ہوتا ہے قرآن کا اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہاں ہر جہاں تمام سلسلہ قانون کے تابع چل رہا ہے اور قانون یہ ہے کہ گندم اور گندم ضرور جاؤ جاؤ گندم بوؤ گے تو گندم اگے گی جاؤ بوؤ گے تو جاؤ گے جس قسم کی کا بیج ڈالو گے اسی قسم کی وہ خصد ہوگی وہی اس کا پھل ہوگا وہی اس جو جس قسم کا تمہارا عمل ہوگا اسی قسم کا نتیجہ ہوگا جیسا تمہارا نظام ہوگا اسی قسم کا معاشرہ فسٹ ہوگا یعنی یہ ہے اصولی چیز جو قرآن بیان کرتا ہے اسے یاد رکھیے شروع سے آخر تک یہی ایک چیز ہے جو دہرایا جا رہا ہے اس کے لیے درائل دینے کے انداز و آسانی مختلف اس کے ہوتے ہیں لیکن نقطۂ کا بنیادی نکتہ اس کا یہی ہے کہ ہر عمل اپنا نتیجہ پیدا کرتا ہے اب انسانی زندگی میں جہاں دھوکہ دکھتا ہے وہ یہ کہ انسان کی اس سبھی زندگی میں تو بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات لطف سامنے نہیں آتے تو اس نے اس کے لیے یہ کہا کہ انسان کی زندگی کسی سبھی دنیاوی زندگی تک محدود نہیں ہے یہ مرنے کے بعد بھی آگے چلتی ہے اور جو آگے چلتی ہے تو وہ اس اپنے امان کا پچکارا اپنی کمٹ میں جاگے یوں کہ یہ آگے بڑھتی ہے وہ مرتبہ ہوتی ہے اس کے امان سے جو اس دنیا میں اس نے کیے ہوتے ہیں اور ان کا مخصوس یا ان کا مذہب کا جو انداز ہے وہ بخروی زندگی یا قیامت کی زندگی جسے کہتے ہیں وہاں سامنے آئے گا یہ ہے ملخص قرآن کی تعلیم کا یہ پہلی آرات میں قرآن نے یہ بتا دیا کہ اب خود یہ دھل مل یقین ہو گئے ہیں اپنے مسلم مطلب. بڑی عجیب چیز تھی میں نے پچھلی دفعہ عارض کیا تھا ادبی اعتبار سے بھی ادب اور خاص طور پہ شاعری میں ایک چیز ہوتی ہے سبجیکٹنیس کی مائیت یعنی بات واضح الفاظ میں نہ کہنا اشارے میں بات کہنا اور یہ تمہارے اپنے شعور پہ چھوڑ دینا کہ تم خود سے ہی نتیجے کے کون یہ ادب میں بڑی لطیف چیز ہوتی ہے اور بڑی ہی ایسی غوقۂ سلیم کو جا کے اپیل کرنے والی ہوتی ہے لطف آتا ہے اگر ایمایت جو ہے کسی شعر میں یا کسی ادب کے فکرے میں ہو قرآن نے یہاں قرآن کا میں نے عرف کیا تھا ادبی اعتبار سے کہ اس کی زندگی مثال نہیں ملتی تو انداز جو بیان کیا تھا قرآن نے بڑا عجیب لطیف انداز کا ایمائیت کا عمارت عالمہ اب یہ کس باتیں کے میں دنیا شروع کر دی اس نے یہ تھا کہ اب وہ جو پہلا یقین تھا ان کا جس کو دیے ہوئے یہ مقابل میں آئے تھے کہ یہ ہے کیا ہم ان کو مسل کے راست دیں گے کچل کے راست دیں گے ہر اکبر ہے ہمارے پاس قوت ہے اور اس میں ان میں کسی قسم کا اختلاف نہیں تھا کوئی تجزل نہیں تھا ایک چٹان کی طرح سامنے آئے تھے تو ہم کیا رہا ہے کہ اتنے ہفتے کے بعد جو موقع متعدد طور پر شکست ان کو حالات میں تبدیلی کی خود ان کے اپنے اندر اب کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ یہ چھ میں گوئیاں کر رہے ہیں اس کے متعلق کہ بات یا سیکھ بھی ہے کچھ یہ سچے ہی نظر آتے ہیں پتہ نہیں ہمیں کامیابی ہے تو قرآن میں بات یہ کہانی ہے کہ جب کسی قوم کی زندگی میں یہ مر رہا ہے کہ اس کے اپنے مقصد کے متعلق تجربہ پیدا ہو جائے تو سمجھو شکست ہو گئی قوم کتنی بڑی عظیم کی اب پھر تم پیے مختلف ہوں چیمیں گوڑیاں اور تجزو بھی نہیں ہے اختلاف کرنا شروع کر دیں یا جو اختلاف ہوا کسی قوم کے اندر کسی مقصد کے متعلق کسی معاذ کے متعلق تو یہ سمجھیے کہ یہ بس اس کی شکست کا پیش قیمہ کرتا دیکھا آپ نے بات کیا کہیں قرآن نے اور کتنا بڑا عظیم دیا لیکن وہی سبجیکٹنیس یا ایمایت کا جمع ہے اور پھر میں نے یہ رقص کیا تھا کہ وہ کہ یہ وہ قیامت جو ہمارے ہاں تصور میں ہے اس دنیا کے آخری وقت میں جو کہتے ہیں کہ پھا ٹکرائیں گے زمین پھٹ جائے گی آسمان ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے وہ تو ہونا ہے لیکن یہ وہ قیامت نہیں ہے کہ اس لیے جس کے متعلق ہے پلّہ کا یہ ابھی دیکھ لیں گے اس انقلاب کو دیکھ کر ذکر کر رہے ہیں ابھی ہونا اور اتنے زور سے یہ کہا کہ سما کندا سیا نمول ارے پھر سنو اس بات کو ابھی دیکھ لیں گے یہ بات کوئی دور کی بات نہیں ابھی آنا چاہتی ہے سر ہم نے جہاں تک اس قیامت کا تعلق ہے آنے والی کا ہمارے ہاں تو بعد میں یہ سلسلہ ہوا یہ عیسائیوں کے ہاں ایک دور آیا ان کے ہاں کہ قیامت آنے والی یہ سترہ سو چالیس میں ایک پادری تھا جرمنی کا جنجن اس نے یہ کہا حساب لگا کر کہ اٹھارہ سو چھتیس میں قیامت مت آ جائے گی اب جناب جو چھتیس کے آنے کے قریب کریب جو دن تھے وہ لوگوں نے گھر بار چھوڑ شہر چھوڑ بعض جگلوں میں چلے گئے وہ اطلاع چاروں جنگلوں میں چلے گئے اور کیا کرتے بیچارے وہ عجیب افراد افریف اٹھ گئی اس قوم کے اندر یوروپ کے, اور کے اندر وہ اٹھارہ سو چھتیس گزر گیا تو پھر دوسرے پادری اٹھے انہوں نے کہا کہ نہیں کچھ ہوئی تھی غلطی لگ گئی تھی پنجابی کے اندر اس غلطی سے زیادہ جامعہ حساب میں کوئی غلطی لگ گئی تھی یہ اصل میں اٹھارہ سینتالیس میں آئے گی اور پھر وہی قیامت میں پینتالیس میں گزر گئی پھر انہوں نے حساب لگایا تو انہوں نے کہا سینتالیس میں آئے گی وہ بھی گزر گیا پھر انہوں نے کہا اب جو پیدا غلطی کر گیا ہے کہنے کے سلاح سال میں آئے گی اس کو لیے چلے جا رہے ہیں اس کو جھوٹا گیا کہ اکثر میں آئے گی جب میں بھی نہ آئے تو تھک کے دو چار پاس ختم ہو گیا یہ آنے کی صورت نہیں میرا خیال ہے آج کل جو بات نہیں کہ ہم سے پوچھئے بڑے بڑے پوسٹ لگے ہوئے ہوتے تھے ہر دوسرے سال تیسرے سال شہر میں لگے ہوئے جہاں لوگ دیکھ رہے کوئی ہمیشہ ایسا ہوتا احمد خادم نے ارن شریفین نے یہ لکھا ہے یہ ہوتا تھا میری عمر کے بڑے بوڑھے کتاب کریں گے یہی ہوتا تھا ایک دن میں نے کہا تھا میرے ساتھ وہ بڑے بڑے پوسٹ اور اس میں پھر یہ اب کیا مکانے والی ہے اور دکان آئے گا پہاڑ ٹوٹیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا یہ بڑا لمبا چوڑا ہوتا تھا پھر وہ نیچے ہوتا تھا کہ وہ خواب آیا ہے وہ احمد کہ ان کو حضور نے فرمایا ہے کہ میری عمر سے قید دو کہ آپ نمازیں پڑھیں روزے رکھے یعنی وہ قیامت جو آنے والی ہے اس کو اوائڈ کر رہے ہیں تو یہ ہوا کرتا تھا وہ آنے والی ہے قیامت صاحب سے. وہ بھی کئی سال ہوتا رہا اس کے بعد وہ سلسلہ بھی اب ختم ہو گیا ہوا ہے لیکن یہ پورب قیامت کے متعلق یا قیامت کے متعلق جو صاحب ہے اس میں تو کئی کتابیں آپ کے گھر ہیں پورب قیامت کی نشانیاں کتابیں آپ کے پاس اور وہ یہی ہیں وہ قرآن کی آیت ہے یہ نبا عظیم کی یا یہ کٹم پٹ کی کسی کی نگر نہیں اس نے تو کہا ہے کلر سا جالم ہونا اور کہا ہے تو سے اور کہا ہے آج سے زیادہ دو سال پہلے اور ہم اس آنے والی قیامت کے متعلق یہ نشانیاں ڈھونڈ رہے ہیں بار آج یہ وہ تھا انقلاب عظیم اب یہ کہنے کے بعد یہ آئے گا پھر وہ قرآن آگے آپ نے اسی انداز کی طرف اسی اسلوم کی طرف کہ وہ خارجی کائنات میں جو جس انداز سے یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے وہ قانون کے زور پہ چلتا ہے اس لیے وہ ہمیشہ پہلے شواہد خارجی کائنات کے پیش کرتا ہے دوسرے شواہد ہوتے ہیں تاریخی اقوام سابقہ کی زندگی تو یہاں اتنا کچھ کہنے کے بعد اللہ کلون اب آیا وہ اپنے اس انداز سے غور کرو تو سر ہمارے قانون کی رنجیت کتنی موہ میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا شاید کسی بھی کہ آج سے چودہ سو سال پہلے جب پورے پورے ارب میں بھی ابھی تصور یہ نہیں تھا زمین کے متعلق اور وہ بھی ارب کی سرزمین میں جہاں یہ عام خان کا ذریعہ بھی بہت مدود تھا علم کو ایک طرف رہا اس زمانے میں ارب کے متعلق کہنا پھر میں جائیے اپنے ساتھ تین چار مرتبہ خوراک میں یہ چیز آئیے کم از کم ایک حوالہ سے میرے سامنے ہے اکتیس بٹا درخت ہے بغیر دن ہا ایک تیز بٹا درخت وہ القاف رواسیہ بے تم یہ ساتھ سویدہ اور بے تم عجیب چیز ہے کہ وہ گھوم رہی ہے تمہیں اپنے ساتھ لیے ہوئے تو یہ عجیب چیز ہے کسی گھومنے والی چیز کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہوں تو ہمیں ایسا چکر آئے گا پتہ چلے گا اس کے ساتھ گھوم رہے ہیں انسران یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہیں ساتھ لیے ہوئے گھوم رہی ہے چودہ سو سال, سال پہلے ارب کی سرزمین میں ایک شخص جو نبوت سے پیش پر ام تک تھا وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ زمین گھوم رہی ہے بے کم تمہیں ساتھ بھی ہوئے اور یہ دو تین قرآن کے اندر دوڑایا گیا ہے یہاں اس کی بجائے کہا گیا ہے بات وہی ہے بچے کا پنگورا حرکت میں بھی ہے جنبش میں بھی ہے سکون بخش رہا ہے اس کی نیند میں فلک نہیں آتا بلکہ نیند آ جاتی ہے اس کو حرکت سے یہ رات تو پنگورا بنتی ہے نا یہ زمین آپ کی اس تیزی سے یہ گھوم رہی ہے کہ اگر اس کا احساس آپ کو ہو جائے تو سونا تو ایک طرف آپ زندہ نہ رہ سکیں لیکن قرآن اس کو کمیدہ پہ تم کو لہذا کہتا ہے ابھی ابھی آ جائے گا مداح کیوں کہ وادہ ہوتا یہ ہمارے ہاں ابھی تک ہمارے ہاں سے مراد ہے کہ دانوں میں دنیا کے داروں میں علم الارض کی اوپر کچھ زیادہ ابھی توجہ نہیں دی گئی لیکن اب شروع ہو گئے ہیں اس کے مقدم بھی کو تاکی کرنے کے لیے یہ کہ زمین کی اس ساخت میں یا حیث میں پہاڑوں کا کیا کیا رول ہے جو یہ پلے کر ہیں یہ ابھی تک تاکیق پوری نہیں ہو سکی لگے ہوئے اس کے اوپر قرآن نے جہاں بھی ارد کے متعلق کہا ہے یہ اس طرح گھومتی ہے وہاں پہاڑوں کا ذکر ساتھ کیا ہے اور کچھ یوں کیا ہے کہ جیسے یہ اس اس میں گڑے ہوئے ہوں اور اس کا بیلنس قائم رکھے ہوئے ہوں میں نے ارد کیا ہے کہ ہمارے نزدیک تو شاید تھا. تو تھوڑا ہی عرصہ ہوا مدینہ یونیورسٹی کے جو چانسلر ہیں بن ہے ان کا یہ فتوہ چھایا ہوا تھا کہ کوئی شخص جو یہ کہے کہ زمین گھومتی ہے یا گول ہے تو پہلے چیز یہ کہ ان کی بیویوں یعنی کہے وہ دی اور پھر اس کے بعد دارا اسلام سے خارج پھر وہ مردات اور اس کے بعد یہ آج بھی آپ کے ہاں وہ جو مرکز ہے آپ کے ہاں اسلام کی تعلیم کا اس مرکز کی یونیورسٹی کا چانسلر آج بھی یہ کہہ رہا ہے تھا. تو آپ سوچیے کہ اس زمانے میں تو یہ جو چیز ہے ہمارے یہاں نہیں ہم تو ابھی تک یہاں ہیں اگر یہ دن بعد صاحب کے اسلام کے مطابق ہیں تو یہ ماننا کہ زمین گھومتی ہے اس سے تو بہرحال جو ساری شدہ نہ ہو تو ماننے کچھ نہیں بگڑے گا نہیں تک یورپ کے سائنس گاندھی علم متعلق ابھی کس کام پہ نہیں پہنچے وہ بتائے آئے گی یہ ساری چیزیں قرآن نے کہا ہے یہ سن ریم آ جاتے نہارجی کائنات انسانوں کی اپنی دنیا کے اندر ہمارے آیات پر پڑے ہوئے پردے اٹھتے سے چلے جائیں گے ہر پردہ جو اٹھے گا وہ اس حقیقت کی زمین بن جائے گا کہ قرآن نے جو کہا تھا سچ تو وہ تو قرآن کے حقائق کے ثبوت میں بات ہی میں پیش کر رہا ہے کہ خارجی کائنات کے حقائق پر پڑے ہوئے پردے اٹھتے جائیں گے اور یہ اس کے دہانی سچ ثابت ہو کے چلے جائیں گے تو وقت آئے گا کہ جب یہ چیزیں بھی سامنے آئیں گی کہ یہ جو عرض کے ساتھ جبال کا یا پہاڑوں کا قرآن نے ذکر کیا ہے ان کا کیا رول ہے بہرحال ہم تو یوں ہی گزر جائیں گے ہمارا تو یہ میدان بھی نہیں ہے ابھی وہ اگلی بات آ گئی بھائی اب قانون ملا لرمائیے جنگ جو ہیں پہلے جو کچھ ہوا کرتا تھا اس کو تو چھوڑ دیجیے اب آج آپ کے دور میں تو اس مسئلے میں بے حد شدت اختیار کر رہی ہے نا کہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں تو آپ کو معلوم نہ کہ کس قدر اس کے بعد مذاکرے سیمینر اور پھر قوانین بن رہے ہیں اس کے مطابق لڑائی نہیں اس قبول حقوق بتا رہے ہیں آپ جان کا ذکر کیا جہاں شری عائد ہے وہ انسان نہیں ہے اس کی شہادت ہی نہیں دی جی جا سکتی اور اگر کہیں قیمت دینی پڑ جائے دیت جس کو کہتے ہیں تو مرد کی قیمت سے آدھی قیمت آ سکتی ہے یہ آج کل آپ کی ہم کسی مسائل ہیں تو ہم لگ رہے ہیں آپ کے یہاں تو میں نے بھی میرے پاس بھی باہر آئیے آتی رہتی میرے میں نے تو یہ کہا کہ سب یہ اس مسئلے کو جو لیے گر رہے ہیں ان سے پہلے تو یہ پوچھئے کہ یوناٹیڈ نیشن کا یو ای کا جو چارٹر ہے بیسک ہیومن رائٹس بنیادی حقوق کے انسانیت ہیومن رائٹ اس ہیومن میں عورتیں شامل ہیں یا نہیں آپ کی, نے کی حکومت نے اس پہ دخل کیے ہوئے تو میں نے کہا تھا بیو سے کہ آپ خامخا کے لیے یہ جلوس میں کاٹ رہی ہیں اور اس کی کچھ بازر نامے پیش کر رہی ہیں وہ حقوق جو ہے انسانیت کے مرد اور دونوں اس میں یخن پر پہ ہے یو این نے بھی یہ چیز کی انہوں نے دخل کر دیے ہوئے ہیں اگر وہ حقوق آپ کو یہاں نہیں مل رہے تو ان سے کچھ کہنے کی بجائے یو این سے کہیے کہ کی رہے بحثیت انسان جو حقوق حاصل ہے اب یہ تو یہ کرنے سے رہے کہ انسان کی شک سے عورت کو الگ کر دے انسان تو ماننا پڑے گا اور وہ حقوق جو ہیں وہ متعین کر دیے آپ کی کسی شریع عدالت نے نہیں یو ایل نے کر دی ہیں انہوں نے دستخط کیے ہوئے تو میں نے کہا ایک تو حقوق بحثیت عورت سے ہی آگے آپ برابر کے حقوق ہے اس کے اندر اور دوسرے اخروف یہاں چاہتی دیوی کے قرآن نے نکاح کو وعدہ کرار دیا ہے یہ وعدہ کرتے وقت جو بھی اخروپ آپ چاہتی ہیں اس میں لکھوا لیجیے اس کے لیے ضرورت کیا ہے آپ کو اس طرح سے مذاکرے کرنے کی جلوسے ڈالنے کی یا ڈیمانسٹریشن کرنے کی تو والدی نہیں ہے لیکن بہار وومن رائٹس کمیشن ہمارے یہاں آج چل بیٹھا ہوا ہے بات آئی تھی لفظ خلقنا کم ازواجن یہ ازواجن دور کی جمع ہے پہلے دیکھیے یہ خلقنا کم پوری نو انسانی سے کہا گیا ہے یہ. تمہیں پیدا کیا ہم نے ازواج اب اس میں مرد اور عورتیں ہیں انسانیت میں ان کو پیدا کیا ہے ازواج یعنی الفیہ کی زوج ہے اس کی جمع ہے ہمارے ہاں تو اب زوج جو ہے یہ لفظ تو استعمالی زبان میں ہوتا ہے ہی ہوتا ہے اور زوجا دیوی ہوتی ہے مرد ہوتا ہی نہیں بس وہ زوجا زوجا بنا عربی زبان میں زوج ان دو چیزوں کو کہتے ہیں کہ جس ایک کے بغیر دوسرے کی تکمیل نہ ہو سکے ناکارا رہ جائے تانگے کے دو پہیوں میں سے ہر پہ ایک دوسرے کا زور کہلاتا ہے خلق نہ کم پوچھیے یہ کم کے کیا مانے پوری انسانیت کے لیے آیا کیسے پیدا کیے تم لوگوں پیدا ہی اس طرح سے کیا تم کو عورت اور مرد کو کہ ایک کے بغیر دوسرے کی نہیں ہو سکتی اور بےکار ہو پڑا جاتا ان پہیوں کا یکسر برادر ہونا مساوی ہونا ایک انچ کا بھی فرق پڑ جائے ایک پہیے میں دوسرے پہیے کے مقابلے میں گاڑی بارہ چلتی نہیں ہے ایک پاس روکے آ جانے کچھ گڑی تک ہوا کی اور اگر پہیے یہ گوشت اور اگر ایک پہ یا دوسرے پہ یہ چوکور ہو فلا لو گاڑی ہے انہوں نے یہ چوکور پہ یہ رکھے ہوئے چلتی میں گاڑی ہیں گاڑیاں آپ کی پورے کام کی گاڑیاں رکی ہوئی ہیں آپ کے ہاں پہ عزیلا نعمان جو عورت کے ساتھ انہوں نے یہ کچھ کیا اور کی تکلیف کے ساتھ تو کہتا خلقنا تم آ جانا یہ کہتا نہیں تم بناتے پھر آپس میں ایک دوسرے کو مرد اور عورت کو زور ہم تو نہیں زور بنائے نہ بناؤ ان کا کیا منگانے تم پھر دیکھ لو کہ جو حجب ہوتا ہے حلت نہ تو مزواج نے میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے قرآن ہے اس کا اپنا انداز ہے مسئلہ حل ہو جاتا ہے قرآن ہے اس کا اپنا انداز ہے قوائلی الگ الگ حٹوب کا آئجن کیا جائے نہ تو حقوق ان کو دوسرا پہیا گا نہیں چلا لو گانے غلط نہ تم ازوا گا آپ نے غور کروایا کہ قرآن کس انداز سے اتنے اتنے بڑے مسائل معاملات کو حل کر کے رکھ دیتا ہے ایک لفظ ازوا قرآن نے یہ زوج کا لفظ خاون کے لیے استعمال کیا خود قرآن نے یہ ہے وہ تو کرنا تھا جب اس نے زیادہ ہے دونوں کو بس جس آئین میں جس نظام میں جس معاشرے میں یہ ایک دوسرے کے زوج نہیں ہے وہ غیر پُرانی معاشرہ ہے قرآن کی مصیبت کے خلاف ہے اس کی تخلیق کے خلاف ہے وہ خطا خطنا پر متوازن کاموں پر آزاد نہیں آ خدا پر چیلنج عذاب آتا ہے یہ چیلنجز ہے یہ مسائل نہیں ہے کسی کا عالین نہیں ہے زندگی کے بنیادی حقائق ہیں مسائل ہیں بنیادیں ہیں زندگی کی خلقنا کم ازواجن ایک بنیاد ہے زندگی کی اس کے خلاف کرنا خدا کو چیلنج دینا ہے نتیجہ اس کا جا رہے ہیں اس کا کیا بیٹھتا ہے اخلاق نم ازواجن اچھا تمہاری عرض کہا تھا کہ لاد کا ہے عرض کو خدا لے وہ جالنا نو مبا کم و جالنا لیدا لا جل زمین زمینے کی طرح رات آتی ہے تو تاریکی کو کہا کہ سے قسم کا پردہ ڈال دیتی ہے وہ دیکھا عام طور پہ سامنے لمپ روشن ہو یا بلب ڈالتا ہو تو نیند نہیں آتی تاریکی میں نیند آتی ہے وہ پردہ بن جاتی ہے روشنی کا اور وہ ایک ایک گھر میں ایک ایک بلب کے اوپر وہ پردہ نہیں ڈالتا وہ پوری پہ یا اس حصے پہ جس میں رات آتی ہے وہ تاریخی کا پر پردہ ڈال دیتا ہے ڈال کے تم آرام سے سو جا صبح نیند میں یہی چیز نہیں ہوتی ان کے یہاں کیا سو جانا ہے یہ جتنی طاقتیں جتنی توانیاں صرف ہوتی ہیں دن میں سگو تاستے نیند میں رکو کر دیتا ہے انسان وہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ سب رات نیند آئی نہیں اچھی طرح سے کرتی ہوئی ٹھک کر تھکا ہوا اٹھا ہوں میں جی نہیں چاہتا اٹھنے کو کیا ہوا نیند چاہتا کرتی تھی جو نیند نہیں آئی تو یہ پیدا ہو گئی تم نے کبھی اندازہ ہی لگایا کہ ساؤنڈ سلیپ اگر رات کو آ گئی ہو تو کس قرار آدمی فریش اگتا ہے یہ فریشنیس کیا ہوتی ہے آنگی کیا ہوتی ہے وہ تو جو توانائی سرف ہو گئی ہوتی ہیں دن میں سجالنا نہارا محاشا تو وہ کام کاج کے لیے جو دن بنایا تھا تو اس کے لیے جتنی توانائی سرف ہوتی ہے وہ رات کی ساؤنڈ سلیپ میں گہری نیند میں وہ ریکوف ہو جاتی ہے توانائی واپس آ جاتی ہیں فریشڈ اٹھتا ہے سر و تازہ اٹھتا ہے پھر وہ اس قابل ہو جاتا ہے جہ نار ترتیب دیکھتے ہیں کیسی خوبصورت ہے سر مون کو سوار لید کو لباس اور نہار کو معاش اور یہ سب کچھ ادال قانون کے مطابق ہوتا ہے وہ قوانین جو کروں کو بھی اپنی زنجیروں میں چکرے ہوئے ہیں وہ بنائے پوسم سبان سرادن متدد کرے تمہارے یہاں فوابی کہنا کے اندر ہیں یہ ان کا نظم و نسق آدمی کہ جس میں یہ دن اور رات اس کی گردش ڈلا دی جا ہے یہ ہو رہی ہے کتنی ایگزیکٹ میں سے ہوتی ہم فدے سے بتا دیتے ہیں کہ سورج اتنے منٹ اتنے سیکنڈ کے اوپر ہوگا کتنے سے وہ غروب ہوگا یہ ہمارے حساب کی روح سے سورج نہیں ہوتا سورج کے حساب کی روح سے ہم اپنے یہاں یہ کیلکولیشن کرتے ہیں کبھی غلط ٹابت نہیں ہوتی آپ کے یہاں کے انسانوں کی کبھی گاڑی گاڑی کے مارے اور ٹرین ہے نمک پہ آتی ہے نمک پہ آتی جب پوچھو یہ کیا پانی کا سیل آگے, ہی آگے کہ پیار کچھ نہیں ہے تو کہ وہ نہیں مت کر کے وہ چیزیں تمہارے اختیار میں نہیں رہتی کہیں اگر سورج جام بھی ان کے اختیار میں سوچ نہیں کہ آگے برفا پتا مجھے ایک ہی چیز سورج پہلا چیز روشنی بھی دی حرارت بھی ہم نے دو لفظ پڑے زیادہ زیادہ ان کے دو معنی یہ لیے سائنسدان سے پوچھو کہ حرارت کا اور روشنی کا زندگی کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے اب تو اس کتاب کا شاید نام بھی نہیں کہیں آئے گا ہمارے یہاں بچپن میں کتاب ہوتی تھی زندگی روشنی صفائی میں نے جائے میرے ماں فرقی وہ نصاب کی پتہ نہیں پانی رونے اس میں روشنی خاص طور پہ زندگی اور روشنی کا تعلق جو تھا اس زمانے میں سمجھایا جاتا پھر حرارت کا تعلق تو یہ پودوں کے مطلب تو ہم دیتی بات ہے. اگر اس میں روشنی نہ پہنچی اگر ان کو حرارت نصیب نہ ہو انہیں جمہوری نہیں ہوتی دشو نمای نہیں ہوتی تو دو کا ہونا نہایت ضروری ہے روشنی اور حالت کہا کہ ایک ہی سرچموں سے روشنی اور حرارت دونوں مل جاتی اور ایسا وقت پر وہ ابھرتا ہے ایسے وقت پہ وہ راستہ متعین راستہ ہے جو وہ طے کرتا ہے متین وقت میں جا وہ غروب ہوتا ہے کہاں کی کہو یہ کسی قانون کی شہادت دیتا ہے یہ نظام میں یہ ہے کہ یہ ناقانونیت ہے ظالم ظلم کرتا رہے کوئی پکڑی نہ سکے نا تو نہیں ہے جان سراجم وہ ان سے رات ماہ جن کیا بات ہے کئی لفظ سے عربی زبان میں بادلوں کے لیے بادلوں کو مو کہنا تھا مو سے رات اس کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو نچوڑ کر اس کے ہاتھ سے جتنی چیزیں ایسی ہوں جو ناکارا ہو ناکامیاب ہوں ہو, ان کو الگ کر رہنا اور کشیر کیا ہوا پانی جو ہے اس کو اٹھانا کشیر کیے ہوئے پانی کو بادل کہنا آج سمجھ میں بات آتی ہے جو کہتے ہیں کہ نظام جو آپ کے ہاں فطرت کا واٹر ورس کا چل رہا ہے اس کی بنیاد یہ ہے سمندر کا پانی تو ایک دودھ بھی آپ نہیں پی سکتے ہلاکت ہوتی ہے. پھر اس کے اندر جو جوابٹیں ملی ہوئی ہوتی ہیں وہ ایسی نہیں ہوتی کہ فلٹریشن سے وہ دور ہو جائے وہ اس کو محروم کہتے ہیں اس میں ایسی ہل ہوئی ہوتی ہے کہ صرف ڈسن سے الگ ہو سکتی ہے وہ فلٹریشن سے نہیں یہ نہیں ہے کہ مربر کا کپڑا یا اس قسم کی پیس لی پانی ڈال دیا اس میں ٹھیک ہے دردرے مادے جن کو کہتے ہیں وہ تو اس کے اندر آ جائیں گے لیکن جو حل ہوا ہوا مادہ اس ہوا وہ تو اس میں نہیں آئے گا وہ تو ڈسکریم سے آئے گا نظام یہ ہے کہ سورج کی روشنی سمندر سے جتنے بھی ہلاکت میز زندگی کے خلاف جانے والے مادے ہیں وہ سمندر میں رہنے دیتی ہے کشید کر کے سورج کی کرنیں لے جاتی ہیں اوپر نو نو پانی کو قرآن سے محفرات کہتا ہے نچوڑا ہوا پانی ہے جو ڈسکیشن کے ذریعے کیوں پر جاتا ہے محسرات کے مرادفات کیا کام دیتے چلے جا رہے ہیں سر تو قرآن آ ہی سب زبان میں یہاں جو محیر القول نظام قانون کا بتایا ہے نا اس کے لیے محسرات کا نام چاہ رہا ہے بندہ صاحب کا نظر کچھ رہا مان س لے جاتے ہیں اس طرح سے کشید کر کے اور پھر بندیتا پانی تمہارے اوپر صاف مقدر پانی تمہاری اوپر برتنا ہے تاکہ جناطا تاکہ اس میں سے اجناس بھی ہوگئے سبزیاں ترکاریاں بھی ہوگی حل بھی چاہتا ہوں ایک ہی قسم کا پانی مختلف اقسام کی چیزیں اس میں سے پیدا ہوتی کری جاتی ہیں اس کے ذریعے رکیے جو پیدا ہوتی جاتی ہیں ان کو تم دیکھتی ہو نظام کیا ہے جو بیج بوتے ہو اس قسم کا پھل آتا ہے بات ساری یہ کہیں تو کہا کہ اگر یہ خارجی کائنات میں یہ اصول اور قانون ہمارے ہاں کا جاری اور ساری ہے تو تم اس کائنات سے الگ ہو کہیں ان پہ قانون یہ داخل نہیں ہوگا یہ ساری چیزیں آ گیا ہو جس کے لیے یہ اتنا کچھ کہا گیا تھا یہ سب کچھ کہنے کے بعد کہا یہ کہ ان یوم الفصل کہنا بھی کاٹ یہ سب کچھ ہم نے اس میں لیے کہا یوم الفصل جہاں کا خوبصورت باتیں کیونکہ وہ لگاتار پودے جن سے فصلیں اجلاس پھل یہ چیزیں کہہ رہا تھا نا تو فصل کو آپ کے یہاں کہتی ہے ہمارے یہاں ہارویسٹ کرنے لگی اور فصل کہتے ہیں الگ ہاں ہی الگ کر دینے والا فصل کہتے ہیں نتیجہ کسی حمل کا جو عمل سے الگ ہو جاتا ہے کہا کہ ان تمام چیزوں کے بعد تم کس نتیجے میں پہنچتے ہو یہی ہے نا کہ فصل جو, جو ہے ہارویسٹ کا جو وقت ہے کاٹنے کا جو ہے بونے کے کانا مل قانون کی روح سے وہ مقرر ہے متعین مکات کسی کام کے لیے جو مقرر وقت ہوتا ہے کسی چیز کا وہ مکات کہلاتا ہے اور وہ مقرر ہوتا ہے قصل والوں سے یہ پوچھیے زمینداروں سے وہ جو وقت مقرر ہوتا ہے وہ کس طرح سے آتا ہے اب تو معلوم نہیں یہ کیا کیا تبدیلیاں پیدا ہو گئی ہیں فارجی کائنات میں بھی ابھی اس کے متعلق کچھ سائنسدان بھی کسی نتیجے میں پہنچے نہیں ہے اس وجہ سے یہ موسموں کی تبدیلیاں جو بالکل لگے بندے قانون کے مطابق پہلے ہوا کرتی تھی اب یہ بھی آرڈینس کے ذریعے ہونی شروع ہو گئی یہ مزومی نہیں ہوتا کہ کتنے ہفتے تک یہ گرمی کا موسم رہے گا یا کچھ گرمی رہے گی کب وہ بارش آئے گی کب وہ ہوا چلے گی ورنہ ہمارے ہم کا ذمہ دار یوں آسمان کی طرف دیکھ کے کہ دیتا تھا کہ وہ کیا کہتے تھے پوروا آئے گا اور اس میں یہ ہوگا وہ چاہتے دن پروا آتا تھا وہ اس کی مینشمن نہیں تھی اس کا تو تجربہ تھا وہ قانون تھا جس کے مطابق یہ کچھ ہوتا تھا یومن فصلیں کان بھی کہا تھا یہ جو اب اس میں جواب آ گیا. کہ صاحب یہ جو کچھ ہمیں ڈرا رہے ہو یہ ہوگا وہ ہوگا یو سباہی آئے گی تم خرم ہو جاؤ گے وہ ہوتا کہ وہ نہیں ہے وہ قرآن نے کہا وہ جو محلت کا وقفہ درمیان میں ہم نے رکھا ہوا ہے تمہارے ہزار بیتابیوں کے باوجود، ہے نہیں تمہاری ساند میں اعتراض کے باوجود بھی ہم اس میں تبدیلی نہیں کرتے ورنہ آ جاتا ہے نا غصہ پھر وہ چوک نہ دے دیتا کہ وہ آتی کیوں نے سداری لاتے کیوں نہیں سو وہی چیز حضور سے مارے کہ <laughs> برداشت کرو جو کہ وہ تو اللہ تو نہیں اس میں یہ حصہ آیا کہ اچھا یہ کہتے ہو کہ لوگ یوں تو جوں ہی سے ہی بیٹھے نہیں سر وہ قانون والا خدا ہے جذباتی خدا نہیں ہے اس میں غصہ نہیں آتا اس میں خوشی نہیں ہوتی نکات ایک لفظ یومن فصل جو ہے وہ نکات ہے قانون کی روح سے وہ متعین ہے وقت جو ہے اس کی خلاف ورزی ہم بھی نہیں کرتے اور جو بھی خدا کے نام کے اوپر اس دنیا میں نگر نے کباب قائم کرے گا خدا کی کتاب میں یہ صفت اس کے لیے ہوگی کہ قانون کے خلاف وہ کبھی نہیں کرے جا قانون مطبطن ہو گا قانون غیر مقبر ہوگا قانون خدا کا مقرر کردہ ہوگا اور وہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی تو ایک کر رہا وقت بھی نہیں بدل سکتی یوم الفصل کھانا نہیں تھا وہ وقت پورا ہو جائے گا جا وہ جا وقت آ جائے گا جا وہ جو ہے اس میں ہوگا کیا یا کو پھر سور ہے سفا پورا افواج یہ لفظ بھی نفق سور کے قرآن میں آتا ہے سرجمے ہمارے یہاں ہوتے ہیں جب سور پھونکا جائے گا پھر اس کے بعد وہ تصور ہوگا کہ قیامت کے دن تو ایک فرشتہ سور سرما کو کہتے ہیں وہ نرسنگا ہوتا ہے بدل جس کو آج آپ کہتے ہیں بغل کو بجایا جاتا ہے جنگ کے زمانے میں جنگ کے لیے تو یہ بدل آج بھی بالکل کام دیتا اور بجلی آواز ہو سکتی بڑی آواز لاؤڈ اسپیکر ہوتے نہیں تھے اس کو بھی دان جنگ قیامت میں یہاں والوں کے متعلق مطلب یہ لفظ استعمال کرتے تھے ہمارے یہاں کے مقصد قیامت میں ایک فرشتہ سور ٹوٹے گا نرسوں گا اور پھر یہ ربے قبروں سے اٹھیں گے اور اٹھ کے تو وہ میدان حشر میں جائیں گے یہ تو تصور ہمارے ہاں یہ سور کا سماپ سکے گا جیسا بار بار میں دورائے چلا جا رہا ہوں آخری اخلاق آخرت کی زندگی کے متعلق جو کچھ بھی قرآن نے کہا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے لیکن وہ ہمارے شعور کی موجودہ سطح سے غلام چیز ہے وہ حقائق آتے ہیں کہ اس وقت ہم ان کو بین ہی نہیں سمجھ سکتے وہ کیا ہے مثال کے ذریعے سے قرآن نے بیان کیا ہے تشبیہ ہم تمسینتے ہیں کہ وہ کیا ہے حقیقت نہیں سمجھ سکتے کی ان کی کنہ اور حقیقت کیا ہے ہمارا ایمان ہے ٹھیک ہے ایسا بھی کچھ ہوگا لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اس کا تعلق صرف اکڑی زندگی سے نہیں ہے قرآن کا تعلق اس دنیا کی زندگی سے ہے وہ اس لیے یہ چیزیں منواتا ہے کہ اس کا اثر پڑتا ہے آپ کی اس دنیا کی زندگی پر انفرادی زندگی پر اجتماعی زندگی پر عالم گیر انسانیت کی زندگی پر ورنہ اگر یہ بات نہ ہو اور اس کا نتیجہ صرف قیامت تک کیوں ہو تو اس کا کچھ فائدہ ہمیں نہیں پہنچ سکتا تو بہرحال عربی زبان کی روح سے بھی یعنی یہ عجیب چیز ہے ان کے ہاں صورت تو آپ جانتے ہیں نا سواد کے ساتھ جو سورت ہوتی شکل و صورت جس کو آپ کہتے ہیں سورت ہوتی ہے وہ پیٹر ہوتا ہے فگر جسے آپ کہتے ہیں کوئی چیز اس کی جمع بھی صورت پیٹر وہ پیکن میں توانائی نہیں رہتی ان میں نئی توانائی پھونک دی جائیں گی وہ قومیں جن کو کمزور کر دیا گیا تھا بے دست کر دیا گیا تھا نا لاتما بنا دیا گیا تھا وہ انقلاب ایسا آئے گا کہ ان کے نا لاتما کے اندر نئی توانائی پھونکی جائیں گی میں یہ مسوم دیا کرتا ہوں اور اس کے لیے اگلی آج اگلی سورت جب آئے گی نا وہاں اس کی تصویر ملے گی کہ یہ جو انقلاب والے ہیں یہی بات نہیں ہے کہ یہ خود اپنی کامیابی اور اپنی فتح چاہتے ہیں اپنا غلبہ چاہتے ہیں ورنہ عام طور پہ تو مقصود یہی ہوتا ہے سنسودوں کا بھی افواج کا بھی کہ اپنا غلبہ اپنی بکسی وہاں کہا ہوا کہ یہ بات نہیں ہے بات تو وہاں تفصیل سے درج کروں گا کہا یہ ہے کہ یہ وہ ایک مثال جو ہے تو اور کر دوں وہ بچپن کی پڑی ہو یہ چیزیں بھی کام آ جاتی ہیں وہ تصویر والے اور شریعت والوں کے تو آپس میں کھٹپٹ چلی آتی ہے نا یہ تو وہ تصویر والے کہا کرتے تھے کہ یہ شریعت والے یہ ٹھیک ہے یہ دریا میں پلانگ لگاتے ہیں تیرنا جانتے ہیں تاکہ خود دوسرے کنارے جا لگے اور دسوگوں والے ہم لوگ ہم بھی دریا میں چلانگ لگاتے ہیں تاکہ ڈوبنے والے کو بچا کے لے جائیں تو بڑی چیز قرآن آگے چل کے بتائے گا کہ یہ جو غلبہ اپنا چاہتے ہیں اپنی کامیابی چاہتے ہیں اس لیے نہیں کہ یہ خود دریا کے پار ہو جائیں یہ اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ جو پار خود نہیں ہو سکتے ان کو ساتھ کے پار ہو جائیں یہ تھا اگلی صورت میں آئے گی یہ بات تو یہ جو قرآن نے یہ کہا کہ ان کے یہ تو غالب آئیں گا ان کے غلبہ سے وہ قومیں جن کو کچھ ان کر رکھ دیا کمزور بنا دیا ناتما بنا دیا جن کو جش دے جان بنا دیا ہے ان کے ان پینکروں میں اکثر نور توانائی پھونٹی جائیں گی اور کاقیت یہ ہوگی فتح اف واجا یہ واضح کرتی ایک بات کہ جو دو قدم نہیں چل سکتے فول ڈر اور لائیں گے پھر جب فنون افید مل رہا ہے اف باجا جا نسل فتح دیکھا کیا اس کا نتیجہ ہوگا جب فنون افید ہی مل ہے افاجا تو یہ جو ہے مسکسو ان دونوں مفاہین میں سے میں اس کو ترجیح دیا جاتا ہوں یہ جو سباق سے ہیں کہ جو چلا آتا ہے موضوع یا مضمون اس کے اندر کیسے ہوتی ہے بات یہی تدبر صرف قرآن کی اجازت ہے کہ یہ جو مختلف مرادثات کی روح سے مختلف معنی ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایک مانا آپ نے منتخب کرنا ہوتا ہے کہ یہاں کون سا مانا ہو یہ بات یہ و خبا کو مسون کے اعتبار سے کن میں سے کون سا مانا ان کرتا ہے یہ ہے تجبت قرآن ستا تخواجہ اس طرف ذہن کو لے آتا ہے کہ یہ ان کے لیے ہے جو چل نہیں سکتے تھے اپنے پاؤں سنیں اس قابل بنا دیا جائے گا کہ فوج جائے گے اور اس سے پھر کیا ہوگا وہ فطحت ثباؤ فکانت افوا یا تو یہ بلندیاں جو ہیں آج تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ چاند پہ بھی گئے اور بھی گئے یہ نہ بھی ہوں سماوات کے ماننے اگر مرادفات کی روح سے لیے جائے یہ بڑے بڑے اپنے آپ کو بلندیوں پر سمجھنے والے لوگ جو تھے آسمانوں پہ چڑے ہوئے آسمانوں کی بلندیوں پہ چڑے ہوئے ان کے ہاں کے چوپٹ دروازے کھول دیے جائیں گے وہ سوئی رات جلاج واوا پھر میں نے کیا کہ جبال عربی زبان میں یہ بڑے بڑے سردار جو ہوتے تھے افغان ہوتے تھے ان کو جبال کا کرتے تھے جو گڑے ہوئے ہو جن کے تھوٹے جن کو زام یہ ہو کہ ہمیں کون رکا سکتا ہے ہمیں کون اپنے مقام سے ہلا سکتا ہے, ہے قرآن نے یہ کہا کہ یہ اپنے مقام سے ہل جائیں گے ایسی ریت بن جائیں گے کیا بات ہے سر آپ کا یہاں کہنا یہ تیری بات بڑی عمدہ تھی پہاڑ اپنے مقام سے ہل کے ریت کے ذروں کی طرح ہو اور وہ ذرے ایسے خراب آپ کو معلوم ہے نا کیا ہوتا ہے یکسر فرید یہ جو یہاں تو ہمارے ہاں وہ ریت ہوتی نہیں یہاں کبھی کبھی یہ, کبھی یہ جو موسم گرمی کا ہے یہ جو سڑکیں ہمارے ہاں اس میں نا سرڈ کی دوپہر کے وقت دور سے آپ دیکھیے تو دور سے سڑک پہ پانی نظر آتا ہے آپ کو وہ پانی نہیں ہوتا فریلے نکلا ہوتا ہے تو یہاں تو یہ کبھی کبھی ہوتا ہے صحرا میں تو یہ فریب عام ہوتا ہے دور سے کھڑا ہوا اور وہاں پانی کی تلاش مسافر کے لیے پوچھو نہیں زندگی موت کا سوال ہوتا ہے دور سے دیکھتا ہے کہ دور تک پانی پانی ہے وہ سب وہ لپکتا ہے اس کی طرف شریف جاتا ہے تو وہ نظر آتا ہے کہ پانی نہیں وہ بھی صحرا تھا تو جو چیز اس طرح سے فریب دے کہ وہ تو سہرا اور پانی بند کر دکھائی دے کیا تصویر ہے قرآن کی یہ جو اتنے اتنے بڑے نظر آ رہے ہیں تم دیکھو گے ان کے قریب جا کر دیکھو گے تو یہ, یہ پانی نظر نہیں آئے گا نخلستان کا چشمہ نہیں یہ ہوگا شریب کا دریا سمندر ہوگا یہ بڑے بڑے جو ہیں ان کی ترنا بازیاں جو ہیں ان کے چم تھم کھل جائیں گے یہ ہے ابو باپ کا کھل جانا اور ان کی طبیعت یہ ہوگی کہ اپنے مقام سے ہر جائیں گے اور فریب نگاہ بن جائیں گے یہ اس لیے کہ ان جہنم کانوں ساز کیا باد ہے کیا لفظ ہے جہنم ان کی گھات میں بیٹھی ہوئی کہ وہاں جا کے جو آئے گی جہنم کو دیکھی جائے گی وہ گھاٹ میں کیا بیٹھی ہوئی جہنم ان کی گھات میں بیٹھی اور جہنم کے زمانے آپ کو معلوم جہاں انسانیت کو جلایا جائے یہ ایک وادی تھی اس زمانے میں جس میں وادی میں ایک دیوتا کا امتحان اس دیوتا کے سامنے زندہ انسان کو جلایا جاتا تھا اور خبانی دی جاتی تھی تو وہ جا, اس وادی کا نام ہی جہنم تھا کہ جس, میں انسانوں, جس میں انسانیت کو جلایا جائے اور وہ معاشرہ جس میں انسانیت کو جگایا جائے جہنم کا جلایا اس طرح جاتا ہے کہ جمی موتی رک جاتا ہے ایک مقام پہ آگے نہیں بڑھ سکتا جہین کہا وہ جہنم جو ہے وہ ان کے گھاٹ میں بیٹھی ہوئی ہے دو تین منٹ لکھ کر اچھا دو تین حوالے ہیں ان کو لکھ لیجیے یہ بڑی اہم چیز ہے کہ وہ تصور جو ہمارا ہے کہ جہنم جہنو نہیں جاتے آئے گا وہاں آئے گا پھر میں بار بار یہ کر دوں لیکن ہزار ہے میں پچھلے دفعہ کیا لکھے تھا راڈ ہی جینی قیامت سے موجود یہ جو اس وقت جہنم ہے جس کے اندر ہم ہیں اس طرف لگا نہیں ہماری جاتی 29, 29 بٹا ففٹی 29 انتیس بٹا چوبیس وہ ان جہرناما جب ہی تم بن کا <قابرين> جو انکار کرتے ہیں مقافاتے عمل کے قانون سے تم کو تو گھیرے ہوئے ہے چاروں طرف سے جہنم یو ہی اس چیز کو کہتے ہیں کہ اس لوگ احاطہ کیے ہوئے ہو گھیرے ہوئے ہو اس کا ایک اور افرن بیاسی بٹا سولہ ایٹ اوور ون جانم کے متعلق کہا بات تو دور سے چلی آتی ہے لیکن یہی کافی ہے وہ ماں ہوں انہا سے یہ تو نہیں اسے دیکھ رہے وہ ان کو دیکھ رہی ہے وہ ان سے غائب نہیں ہے ان کی نگاہوں سے وہ غائب ہے اس کی نگاہوں میں یہ غائب نہیں ہے کہ کب یہاں موجود ہیں آپ دیکھیے جانم کو کہاں جا رہا ہے اور پھر یہ ساتھ ہی آئے تھے اگر آپ آئیں گے تو آپ تو ہم سر پوچھیں گے ایک اور ہے یہ تھا ایٹی ٹو اوور ون سیونٹی نائن پلاسٹی بٹر چھٹی وہ بر رہے تھے پھر تو آج بھی اسی طرح سے ہے لیٹینٹ جسے کہتے ہیں چھوٹا ہوا جسے کہتے ہیں جیسے کہ نہیں ذرا دیکھنے والوں کے سامنے آ جائے گا، دیکھنے والوں کے سامنے جن کو بصیرت حاصل ہے ان کے سامنے تو جہنم ابھر کے آ جاتا ہے یہ ہے وہ جہنم جس کے متعلق اکان اپنی بارہ کا وقت نہیں یہاں سے ہم یوں کہیے کہ سولہ یا نبا بھی آئے 20 تک ہم آ گئے اکیس یا 22 تک آ گئے اس کے بعد آئندہ لیں گے ربنا بنا ملنا ان شکریہ